اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی واقعی وقعہ کاربا اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یا وہ اپنے واقع ہونے کے لیے جھوٹی نہیں ہے وافد پست کرنے والی واقعہ بلند کرنے والی ادارج الرد و رجا جب ہلا دی جائے گی زمین ہلا دیا جانا پگسبال اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا پکانت ہوا ام ممبتہ تو وہ ہو جائے گی ہوا ام ممبتہ بکھرے ہوئے ذرات یا قبار فکن تم ازواجن سلاسا اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے ما أصحاب پس دائیں ہاتھ والے, کیا ہیں دائیں ہاتھ والے وَأصحاب ما أصحاب اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے سابق سابق اور سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں المقربون یہی لوگ ہیں قریب کیے ہوئے فی جنات جناتی نعمتوں کے باغوں میں ثلتم من الاولین بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے ہی پچھلوں میں سے علی سرور بونا ایسے تختوں پر جو کہ سونے سے بنے ہیں متقین علیہ وہ لگائے ہوں گے ان پر ٹیک لگائے ہوں گے ان پر متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے یقوق علیہم علیہ ولدان المخلہ گھومیں گے طواق کریں گے ان پر بلدان بچے نوجوان لڑکے مخلدون ہمیشہ رکھے گئے بال و اباریک اقواب یہ پھوڈ کی جمع ہے جس کو پکڑنے والا بھی نہ لگاؤ جس طرح جگ نما برتن جس کو پکڑنے کے لیے وہ نہ لگائی ہوئی ہو کوئی جگہ اور ڈالنے کے لیے آگے سے اس کا منہ بھی نہ بناؤ بالکل گود اور ابریک ابریق یہ جگ ہے جس میں پکڑنے والا بھی ہو اور ڈالنے والا یعنی اقواب پوزے وہ اور جگ وہ اور پیالے ممہین خالص شراب کے یا بہتی ہوئی شراب کے لا صدع انہا نہ سر درد کیے جائیں گے وہ انہا اس سے ولا ضیتون اور نہ عقل اڑائے جائیں گے وفاقی اور ایسے پھل مما یتخیرون جنہیں وہ پسند کریں گے اختیار کریں گے ولام اور پرندے کا گوشت مما یشتہ اس سے جس کی وہ خواہش رکھیں گے وہ اور موٹی آنکھوں والی با با سفید جسم والی عورتیں کام سال چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح مخنون چھپائے گئے للو موتی جزاً بدلہ ہے بیمار کا نو اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے لائس معنہ فی حالت وہ نہیں سنیں گے اس میں لغ لغ و بات ولا اور نہ ہی گناہ والی بات اللہ قیرن سلام سلامہ مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے اصحابل یمین اما اسحاب المین اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود ایسی بیریوں میں ہوں گے مخضود بے کانٹا جس میں کانٹے نہ ہوں وطلحن اور کیلے کیلوں میں منظور تہبت ہے ودلن اور سائے ممدود لمبے کیے گئے و مع اور پانی مسکوب بہائے ہوئے و فاقہ تن کتیر اور بہت زیادہ پھلوں میں لا لامختور نہ ختم ہونے والے والے والا ممنوعہ اور نہ ہی روکے گئے مرفوا اور بستر اونچے مرفوا اونچے ابکارا کواریاں اطرابا سے محبت کرنے والا اطرابا ہم عمر یمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے وط اللہ تمن الآرین اور بہت زیادہ لوگ بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے وہ اصحاب و شمالی ماں اصحاب و اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سمو میں وہ حمیم زہریلی لو میں ہوں گے وہ اور گرم پانی میں وہ دلیمی یہوم اور سائے میں دھوئیں دار دھویں دار سائے میں ہوں گے لا لابار دن والا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ باعزت یعنی کہ دیکھنے میں اچھا ہوگا لیکن حقیقت میں اچھا نہیں وہ سایہ انہم نہ قبل ذالک کم بے شک وہ اس سے پہلے شہوات میں مصروف تھے یا خوشحال تھے وان ونا اور وہ اشرار کرتے تھے قسم توڑنے پر یا شرق پر بہت بڑے وکان و یقول وہ کہتے تھے ادام اتنا کہ ہم مر جائیں گے ونا تو رابن و ادام اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور گھڈیاں ان لمبا تو کیا ہم واقعہ ہی اٹھائے جائیں گے والے والے ہیں پہلے پہلے اور معلوم دن کے مقرہ وقت پر جٹلانے والو تم کھاؤ گے من شجر ایک درخت سے من زخم کا فوال اونا من البتون پشار بونا من الحمیم بس پھر پینے والے ہوگے اس پر گرم کھولتے ہوئے پانی کو پشاری بونا پینے والے شربل ہیم پیاسے اونٹ کی طرح ہیم پیاسا اونٹ ہادا نظول یوم الدین یہ ان کی میزبانی ہے یوم الدین فیصلے کے دن نحلخلا ہم نے تم کو پیدا کیا پس کیوں نہیں تم سچ مانتے تصدیق کرتے آفر تم ماں تم نون کیا تم نے دیکھا ہے جو تم منی بہاتے ہو ان تم تخلوق ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو اب نخن الخال کون یہ ہم ہیں پیدا کرنے والے نقنقدر نہ بینک ہم نے مقدر کیا ہے تمہارے درمیان موت کو موت کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے وما نخن و اور ہم عاجز نہیں ہیں مغلوب نہیں ہیں الا اس بات پر ان بدلام سالاکم کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری مثالوں کو تمہارے جیسوں کو یعنی تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لے آئیں بن شیقم فیمال تعالیٰ مون اور تمہیں پیدا کریں ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے وال قد علم تم ان نش عطل اور یقیناً تم نے پہچان لیا ہے جان لیا ہے ان نش پہلی دفعہ پیدا ہونے کو فلولا تدکہ رو تو تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے افلا تم تَحْرُثُونَ کیا تم دیکھ تم نے دیکھا ہے جو تم روتے ہو کھیتی میں تم تذرا ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو امنقل زارعون یا ہم اس کو اگاتے ہیں اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے اس کو پرتامن ریزا ریزا پدل تم کفکا تو تم رہ جاتے باتیں بناتے باتیں کرتے ایک دوسرے سے ان لما مون کہ بے شک ہم دیئے گئے ہیں بل بلکہ ہم, محروم رکھے گئے ہیں یا ہم نازل کرنے والے ہیں لو نے ہم چاہتے ہو ہم بنا دیں اس کو کڑوا نخلیرا تن ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت اور سامان مسافروں کے لیے عظیم بیان کر اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ فلا اقسم <تصفيق> ہرگید ایسا نہیں اقسم <تصفيق> اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جان لو بہت بڑی انَّهُ قرآن کریم بے شک یہ عزت والا قرآن ہے تھی کتاب مخنون ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے لا لائے الا المتحرون نہیں چھوتے اس کو بغیر پاکیزہ یعنی فرشتے یہ کتاب مخنو سے مراد لوح مقفظ ہے العالمین اتاری گئی ہے والوں کے جہانوں کے رب کی طرف سے الحدیث بے توجہ ہی کرتے ہو پتہ کم اور بناتے ہو اپنا حصہ کہ تم اس کو جٹاتے ہو فلولا اذا پھر کیوں نہیں جب وہ حلق کو پہنچ جاتی ہے اِذٍ اور تم تم ہوتے ہوتے ہو أَقْرَبُ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف تمہاری نسبت <سِرُون> لیکن تم نہیں دیکھتے کہ تم کیے گئے نہ ہو تم اس کو واپس لوٹاؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو جن خوشبودار پھول ہے, ہے ہیں اور نعمت والی جنت روح راحت یا اپنا رزق وہ اماں انکان امن صابل یمین اور اگر ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے بس اللہ کامنصابل یمین بس سلامتی ہے تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے وہ اماں انکان امین المقدمین الین اور اگر ہو جٹلانے والے گمراہ ہوں میں سے فنوز المن حمیم تو مہمانی ہے گرم کھولتے ہوئے پانی سے و تسلی اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے ان نحاد علا ہوا عقل یقین بے شک یہ البتہ حق ہے یقینی تصب بسم رب کلحیم پس تسمی بیان کر اپنے حدیم رب کے نام کے ساتھ